کہتے ہیں کہ ہمارا ایک انتہائی مقدس مقصد یہ بھی ہے کہ اگر دو طاقتیں ہیں یہودیوں کے علاوہ تو ان طاقتوں کو آپس میں لڑانا دو ملکوں کے مابین اختلاف کرنا اگر ایک ملک میں دو پارٹیاں ہیں تو ان میں آپس میں اختلافات پیدا کرنا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپس میں لڑ لڑ کر کمزور ہو جائیں اور ہماری طرف وہ متوجہ نہ ہو سکے جی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مقاصد میں سے انتہائی مقدس مقصد ہے ایک مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم فقیروں اور مظلوموں کی یعنی جن پر ظلم ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو ان کا محرر اور نجات دہندہ کے طور پر پیش کریں گے ہم ان کی آواز کو آگے پہنچائیں گے شور شرابہ کریں گے کہ فی پر ظلم ہوا اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ان مظلوم لوگوں کی ہمدردی حاصل کریں اور ہمدردی حاصل کرنے کے بعد ہم اپنی جو ہماری خاص فوج ہے اس میں ان کو شامل کر کے ان سے اپنے مقاصد حاصل کریں یہ ان کا ایک اصولی بھی ہے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہمارا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم بحران پیدا کرتے رہیں گے اچانک کوئی چیز شارٹ ہو جائے گی ہوتا رہتا ہے نا اپنے مسلمانوں کے ان کو میں تو یہ بہت ہوتا ہے کبھی آٹا شارٹ ہوا کبھی شوگر شارٹ ہو گئی ایک دم مارکیٹ سے خراب ہو گئی آج کل یہاں پر مکانوں کے بارے میں پچھلے دنوں میں بہت زیادہ بحران آیا تھا کریچز آئے تھے یہاں پر بھی تو کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے بحران پیدا کرتے رہیں گے اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ چونکہ مال جو ہے وہ سارا ہمارے قبضے میں ہوگا تو یہ لوگ ہمارے محتاج ہوں گے یعنی حکومت والے ہمارے محتاج ہوں گے اور جب یہ ہمارے محتاج ہوں گے تو ہم ان سے اپنے منمانے مقاصد اور نتائج اور شرائط حاصل کر سکیں گے کہتے ہیں کہ ہمارا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم آزادی کے لفظ کو بہت استعمال کریں گے کہ ہر کسی کو آزادی ہونی چاہیے ہر کوئی آزاد ہے جس طرح مثال کے پر یہاں پر ہوتا ہے اسکولوں میں کہا جاتا ہے کہ جب تم سکسٹین ہو جاؤ تو تم آزاد ہو تو اب جو ہے بڑے فخر سے کچھ لڑکے بچے یا بچیاں اپنے ماں باپ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم سکسٹین نہ ہو اب میں سولہ سال کا ہوں اب میں تمہارے قوانین سے آزاد ہوں تمہاری سختیوں سے آزاد ہوں تو بہرحال کہتے ہیں کہ آزادی کا لفظ ہم استعمال کریں گے لیکن اس آزادی کے لفظ کو ہم مسلمانوں کے حق میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے خلاف استعمال کروائیں گے وہ کہیں گے کہ ہم آزاد ہم کسی کے پابند نہیں اور آج کل مسلمانوں بہت سارے سیکولر ذہن کے یا بے دین ذہن کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ علماء نے دین پر اجارت داری قائم کی ہے اور آن و سنت اکیلے علماء کے نہیں ہے ہم سب کہیں لہٰذا کہ ہم خود اپنے طور پر ان کو سمجھیں گے عمل کریں گے لوگوں کو بیان کریں گے وغیرہ جس کے ذریعے سے نئے فتنے اور ان کا ریاتی سفر کیا کچھ فتنے آگے آ رہے ہیں تو اس کے پیچھے یہی لفظ آزادی پوشیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام جنہیں یعنی خدای سنت ہیں ان کے خلاف اس آزادی کے لفظ کو استعمال کریں گے جیسے فرانس میں واقع وہ تو وہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ بھائی آزادی رائے کا ہر کسی کو حق حاصل ہے اپنے کی آزادی اپنے اظہار خیال کی معافی ضمیر کو ادا کرنے کی آزادی اس کا ہر کسی کو بق حاصل ہے لہٰذا جو انہوں نے کارٹون وغیرہ بنائے تو انہوں نے ٹھیک کیا اس لیے کہ یہاں پر آزادی اظہار رائے ہے اور یہ ہر کسی کو حاصل ہے تو بہانہ اس کو بنایا جاتا ہے لیکن اس کو استعمال کیا جاتا ہے کس کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کے احکام کے خلاف اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ ہماری چون کی کوشش ہے اور اس میں ہم کامیاب ہو چکے ہیں کہ دنیا کے جو خفیہ وسائل ہیں ان پر ہمارا قبضہ ہے اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر ایک حکومت ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے چاہے وہ ہم نے جنگ کی صورت میں ہو یا اقتصادیات کی پابندی کی صورت میں ہو تو دوسرا ملک خود بخود ہمارے لیے دفاع میں اور ڈیفنس میں آجاتا جاتا ہے وہی وہ ہماری طرف سے جڑتا ہے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے مشن کا حصہ ہے اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ ہماری جو قوت ہے یہ پر پراسرار بھی ہے اور خاموش بھی ہے پر پراسرار بھی ہے یعنی ظاہر نظر نہیں آتی ایک اراز ہے سیکرٹ ہے اور اس کے علاوہ یہ خاموش بھی ہے کہ ہم اس کو ظاہر نہیں کرتے لیکن بہرحال چونکہ اس کے اراکین جو ہیں وہ بھی متعین نہیں رہتے بلکہ وہ بدلتے رہتے ہیں تو اسی وجہ سے ہماری طاقت ہمیشہ محفوظ رہتی ہے اور ہم آخر میں جا کر اس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے اور کہ اس کہتے ہیں کہ ہمارے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کے دلوں سے ہم ایمان کو نکال دیں گے اور ان کے دل و دماغ سے اللہ کو نکال دیں گے لوگوں کے دلوں سے ایمان کو اور ان کے دماغ سے اللہ کے دصور کو نکالیں گے اور اس کے بدلے میں ہم یہ جو علوم آصریاں ہیں جس طرح ریاضی ہے وغیرہ اس طرح کی چیزیں ان کی محبت ہم ان کے دلوں میں اتنی ڈالیں گے کہ وہ اللہ اور دین اور ایمان کی طرف متوجہ نہ ہو سکیں اسی کو اپنے فخر اور کامیابی کے ذریعے بنائیں اور یہ تمہارے سامنے ہے دنیا میں اس وقت کیا حالت ہے خود مسلمانوں کے کیا حالت ہے اس کا فائدہ اس کے علاوہ یہ جی بھی ہوگا کہ کہتے ہیں کہ جب دشمن ان چیزوں میں پڑ جائے گا وہ اپنے دین سے ہٹ جائے گا اور اللہ سے ہٹ جائے گا تو پھر اس کو ہمارے منصوب ہوگا پتہ نہیں چل سکے گا بلکہ اگر دنیا میں یعنی ورلڈ وار ہو عالمی جنگ ہو تو اس میں ان کو یہ جی بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارا دوست دو کون ہے اور دشمن کون ہے بس وہ جذباتی فیصلے میڈیا وغیرہ سے متاثر ہو کر جو ان کے ہوں گے اسے متاثر ہو کر کسی ایک طرف چلے جائیں گے لیکن حفظی دشمن کا ان کو پتہ نہیں چل سکے گا کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ان تمام وسائل کو استعمال کریں جن کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کے مال و سے اپنی تجوریاں بھر سکیں ان تمام وسائل کو جو بھی موجود ہوں اسباب کو وسائل کو ہم نے استعمال کرنا ہے اور استعمال کر کے ہم نے مسلمانوں سے یعنی امیوں کے اموال سے اپنی تجوریوں کو بھرنا ہے اپنے خزانوں کو اس سے بھرنا ہے یہ بھی ہمارے کہتے ہیں ہمارے مقاصد میں سے ایک ہے کہ ہم نے دنیا میں ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا ہے کہ جس میں لوگ اخلاقی شعور اور انسانیت سے عالی ہوں اور دین کے خلاف ان کے دلوں میں سخت عداوت اور دشمنی ہو اور ہمارے خلاف کسی قسم کی مزاحمت سے وہ قاصر ہوں تاکہ وہ جدید ہو کر ہمارے پاس حاضر ہوں یہ کام انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ تو کر ہی دیا اس میں سو فیصد کامیاب ہو گئے اور مسلمانوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں تقریباً سکسٹی سیونٹی پرسن اس میں بھی کامیاب ہوتے جا رہے ہیں کہ اس وقت دنیا میں عام طور پر مسلمانوں میں جس درجے کی بے خیائی زینہ اور دوسری گندی چیزیں آ ہیں اور گندے مواد اور اس طرح ان چیزوں کا استعمال آ گیا ہے علام <تصفيق> <الأمان> الحفیظ یعنی کسی کے چہرے کو دیکھنا اس وقت مشکل ہوتا ہے خاص کر جب آدمی مسجد مدرسے سے باہر نکلے تو مردوں کے چہرے کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے اس لیے اسے بھی ڈر لگتا ہے یعنی اس کے چہرے سے کیا کچھ ٹپک رہا ہوتا ہے یہ کیفیت ہوتی ہے تو عام طور پر مسلمان اس مصیبت میں اب بہتر جا رہا ہے اللہ ہی اس کی صورت نکالے تو ممکن ہے ورنہ ظاہری طور پر یہ لوگ اپنے مشن میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں کہتے ہیں کہ طاقت کے جو جو بھی مہرے ہیں طاقت اگر پیسے میں ہے تو پیسہ طاقت اگر فوج میں ہے تو فوج طاقت اگر سیاسی لیڈروں میں ہے تو سیاسی لیڈر وغیرہ وغیرہ جو بھی طاقت کے مہرے ہیں ان تمام کو ہم نے اپنے کنٹرول میں دینا ہے اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ اگر کوئی ماتاہت ہمارے خلاف آواز اٹھائے گا تو چونکہ اوپر والا ہمارے ہی ہوگا تو لہٰذا وہ خود ان ماتاہتوں کو مار مار کر خاموش کر دے گا یا قتل ہی کر دے گا اور یا ان کو سزائیں دے کر ڈرا کر خاموش کر دے گا کہتے ہیں کہ ہم نے 20 سال محنت کی اور اس 20 سال محنت کا نتیجہ ہمیں نقد یہ ملا کہ مسلمانوں میں ہم نے اتنے فرقے بنا دیے کہ ابھی تک یہ جڑ نہیں سکیں گے اس کے لیے ہم نے بیس سال محنت کی اور ہم نے ان میں اتنے فرقے فرقے اتنے زیادہ بنا دیے اور اتنے ایک دوسرے کے خلاف بنا دیے کہ یہ اب جڑ نہیں سکیں گے یہ ہیں ان کے کہتے ہیں کہ ہم ایک اور کام بھی کریں گے اور وہ یہ ہے کہ مثلا کوئی آدمی اگر ہماری مدد کا ہمارے پیسوں کا محتاج ہوگا تو ہم اپنی مہربانی اس پر مسلسل کریں گے روکیں گے نہیں اگر اس کے اپنے کچھ عقائد ہوں اس کے اپنے کچھ نظریات ہوں تو ہم ان نظریات کو چینج بھی نہیں کریں گے لیکن اس پر مہربانی کر کے اور اس کے نظریات کی حفاظت کر کے ان کی تشریح پھر اپنے مطابق کریں گے یعنی اس کو ناجائز طور پر اس پر مہربانی کر کے ظاہر ہے کہ انسان وبد القسان جی سر مشہور ہے کہ انسان احسان کا بندہ ہے تو جب کسی کی طرف سے مسلسل کسی پر مہربانی ہو تو یہ خود بخل اس کا وجہد ہے پھر اس سے جائز ناجہد جو کام بھی کروانا ہو وہ کرواتے رہتا ہے اور اسی طرح اب کے دوپر اگر ہم نے کہا جیسا قرآن میں ہے ان اللہ شرع من المؤمنین انفوسم و اموالهم بئن لہم الجنہ یقاتلون فی سبیلہ فیقتلون و کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں یعنی شہید بھی ہوتے ہیں اب یہ جی اس کے سیدھے سارا ترجمہ ہے اور یہ محرن کی آئے ہے اب انہوں نے اس کو یہی رہنے دینا ہے اس کو چینج نہیں کرنا ہے لیکن اب فی شبید اللہ کا مطلب کیا ہے اس کی تشریح کیا ہے اس میں یہ جی لے آئیں گے اپنی طرف سے بریلوی دیوبندی کو اس میں یہ جی اپنی طرف سے لے آئیں گے وہابی سنی کو اس طرح کے کی چیزیں اس میں شامل کر دیں گے کہ جو فروغی مسائل کا اختلافات ہیں یہ جہاد کی ساری آیتیں وہاں لے آئیں گے اور ان کو یہ سمجھائیں گے کہ اصل جہاد تو تمہارا ہے اس طرح یا مثال کے طور پر کوئی ایک تنظیم بنی ہوئی ہے مسلمانوں کی تو اس کو کہا جائے گا کہ چونکہ فلاں فرقہ جو ہے وہ کافر ہے تمہارے علماء کے نزدیک لہذا ان کے بندوں کو قتل کرو اصل جہاد یہی ہے ان کے مال کو چھینو مال غنیمت بنا دو اصل جہاد یہی ہے اب جہاد کے لیے کچھ احکام ہوتے ہیں وہاں پر کچھ حکومت ہوتی ہے کچھ شرائط ہوتے ہیں ایسا اگر ہر آدمی اس طرح وجاہد بن جائے تو پھر دنیا میں امن کیسے قائم ہو سکتا ہے اور اس طرح کی تشریحات ہوتی رہتی ہیں زبان مسلمانوں کی ہوتی ہے دماغ یہود کا ہوتا ہے اور مسلمان کو پتہ نہیں چلتا کہ میں اس میں استعمال ہو رہا ہوں یا نہیں ہو رہا تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے نظریات کو اس طرح چینج تو نہیں کریں گے لیکن ان کے نظریات کی جو تشریح ہے وہ ہم اپنے مقصد اور اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر وہ کریں گے ہماری ایک کوشش یہ بھی ہوگی کہ جو عام لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں ہم یہ بات بٹھا دیں گے کہ بھائی یہ سیاست کرنا پولیٹکس وغیرہ یہ تو انتہائی مشکل کام ہے یہ بڑے لوگوں کا کام ہے یہ سیاست دانوں کا کام ہے ہمارا یہ کام نہیں ہے بس ہم زیادہ سے زیادہ ان کو سپورٹ کریں جب یہ بات ہم ان کے ذہنوں میں بٹھا دیں گے تو بڑوں کو تو ہم نے فائدہ ہی خریدا ہوگا وہ ہمارے ہی ہوں گے وہ ہمارے لیے کام کریں گے تو اس طرح یہ ایک دوری پیدا ہو جائے گی اور عام آدمی عاقی سلیم اور صحیح فکر اور رائے تک اس کا پہنچنا انتہائی صحاب رائے تک پہنچنا اس کا انتہائی مشکل ہو جائے گا اچھا یہ اگلی بات جو ہے یہ تو بہت ہی خطرناک ہے آج کل بڑے فخر سے کہا جاتا ہے یونائیٹڈ نیشن ورلڈ بینک آئی ایم ایف یہ عالمی ادارے ہیں کہتے ہیں انہوں نے پہلے سے ہی منصوبہ بنایا تھا کہ ہم ایک ایسا ادارہ بنائیں گے کہ پوری دنیا میں جتنے ملک ہیں ان ملکوں میں اس کے خفیہ ہاتھ ہوں گے اور کوئی ملک اس ادارے کی مرضی کے بغیر کچھ کر نہیں سکے گا اور اس ادارے پر کنٹرول ہمارا ہو. وہ یہی ادارے ہیں تناقضات ان میں پیدا کریں گے نفسانی خواہشات کو بھڑکائیں گے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو پھر اپنا غلام بنائیں گے تجارت صنعت دونوں چیزوں پر ہم نے قبضہ کرنا ہے اور اس پر قبضہ کر کے اصول اور مبادی ان سے ہم نے لوگوں کو عاری کرنا ہے یعنی ان سے غافل کرنا ہے اور لوگوں کو ہم نے فضول خرچ اور عیاش بنانا ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا مشن ہے جو اصل ہے جو اصل بزنس ہے پوری دنیا میں جو عالمی مارکیٹیں ہیں اس وقت اس پر یہود ہی کا ہولڈ ہے اور چاہے وہ فیکٹریوں کی صورت میں ہو یا عام تجارت کی صورت میں اس پر بھی ان کا ہولڈ ہے اور آگے جو اگلی بات ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہتے ہیں کہ ہم لون کو بڑا آسان بنائیں گے آج کل ہے نا مورگیج مکان کے لیے کاروبار کے لیے گاڑیوں کے لیے پتہ نہیں کن کن چیزوں کے لیے لوگ لون لیتے ہیں اور بڑی آسانی سے یہ ان کو مل جاتا ہے لیکن اس پر ہم جو سود لگائیں گے انٹرسٹ لگائیں گے وہ ڈبل لگائیں گے اور اس کے ذریعے سے پھر ہم اپنا کام بھی چلائیں گے اور ان کو بھی اپنا غلام بنائیں کہتے ہیں کہ صحافت یعنی میڈیا اس کو ہم اس مقصد کے لیے استعمال کریں گے کہ غلط پروپیگنڈے اور جھوٹی خبریں ہم اس انداز میں پیش کریں گے کہ لوگوں کو وہ سچ نظر آئیں اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے بارے میں خاص کر کہہ رہے ہیں کہ جو فائدے والی چیزیں ہیں مسلمانوں کو ان سے غافل کریں گے اور مسلمانوں کو ہم شہوت اور لذتوں کے پیچھے لگائیں گے تاکہ وہ انہی میں بست رہیں اور چونکہ دنیا پر ہمارا کنٹرول ہوگا اسے دنیا میں کوئی حکمران ہماری نافرمانی نہیں کر سکتا ہے اگر کرے گا تو اس کو پتہ ہے کہ اس کی سزا موت ہے اور یہ بھی ہے کہ ہم اپنے منصوبوں کو وقت سے پہلے نہیں ہونے دیتے بلکہ ان کو چھپا کے رکھتے ہیں اور جب ہمارا مقصد حاصل ہو جائے اس کے بعد اگر وہ اوپن ہو تو اس میں کوئی بات نہیں کہتے ہیں یہ دنیا میں جو انتخابات الیکشن وغیرہ کا نظام ہے یہ ہم نے ہی متعارف کرایا ہے اور اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس طرح مختلف پارٹیاں ہوں گی تو جس آدمی کو ہم چاہیں گے حکومت تک پہنچانا تو ہم اس کے لیے حالات کو ہموار بنائیں گے میڈیا وغیرہ کے ذریعے سے اور اگلے الیکشن میں وہی آ جائے گا اور اسے ہمارے مقاصد حاصل ہوتے رہیں گے ہمارا ایک بہت بڑا مقصد کہتے ہیں یہ ہے کہ خاندانی نظام اور خاندانی رابطے جو آپس میں تعلقات ہوتے ہیں ایک فیملی کے اس کو ہم نے تباہ کرنا ہے برباد کرنا ہے اور ختم کرنا ہے اور جب ان چیزوں کو ہم ختم کر دیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر آدمی کو صرف اپنی ذات کی فکر ہوگی اور جب ہر کوئی صرف اپنی فکر کرے گا تو وہ پھر جائز ناجائز کو استعمال کرے گا اور آگے پہنچنے کی کوشش کرے گا تو اس کا فائدہ آخری فائدہ یہ ہوگا کہ جو حقدار لوگ ہیں میرٹ پر جو آگے جا سکتے ہیں اور جو ذہین لوگ ہیں وہ آگے اہم عہدوں تک نہیں جا سکیں گے اور اس طرح نااہل لوگ ہمارے کہنے پر جائیں گے تو پھر ہم ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے کہتے ہیں کہ اہم ان لوگوں کو حکومت تک پہنچنے دیں گے پوری دنیا میں خصوصاً اسپیشل مسلمانوں کے بارے میں زیادہ ہوتا ہے ان کا کہ جن کا نام اعمال سیا یعنی انہوں نے ایسے گناہ ہوں گے اور ایسے غلطیاں کیوں گی کہ کی جن کی وجہ سے ان کا نام اعمال تو سیا ہے لیکن ان کے وہ گناہ چھپے ہوئے ہیں لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں لیکن ہمیں معلوم ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کے ڈر سے اور رسوائی کے ڈر سے اور بے عزتی کے ڈر سے پھر وہ ہماری ہر جائز ناجائز بات کو مانیں گے اور اس طرح ہم ان کو بلیک کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کرتے رہیں گے اگر ہمیں ایسے لگا کہ کوئی حکمران ہماری بات کو نہیں مانتا اور وہ ہماری ہمارے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے تو ہم اندر ہی اندر سے ایسی تحریکیں اٹھائیں گے کہ جو انقلاب کا دعویٰ کریں گی جس طرح ابھی مجھے بہت سارے ملکوں میں انقلاب وغیرہ آ گیا تو کہتے ہیں کہ اس طرح کا انقلابی تحریک اٹھائیں گے اور اس بادشاہ کے تختے کو ہم الٹیں گے جو خفیہ طاقتیں ہیں یہ جی مختلف طرح کی ہیں تو ان کو زیادہ تر ہم نے بنایا ہے اس لیے یہ جی اپنے کاموں کو ہماری محفوظوں کی طرح منصوب کرتے ہیں اور ہم ہی ان کو مختلف طرح کے یا اپنے مخالفین کے خلاف خدمت پر ہم ان کو مسخر کرتے رہتے ہیں چونکہ ذہن میں سوال ہوتا تھا کہ بھائی مسلمانوں میں تو تقسیم در تقسیم بہت ہو گئی فرقے بن گئے مختلف طرح بڑھ گئے تو یہودیوں میں بھی تو فرقے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں جو فرقے بنے ہوئے ہیں یہ ہمارے لیے عیب نہیں ہے یہ ہمارے لیے عیب نہیں ہے بلکہ ایسی اسی وازی نے ہمیں اس قابل بنا دیا کہ ہم پوری دنیا پر قیادت کر سکتے ہیں سب مطلب کیا ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت ہوگی جو کہے گی کہ ہمیں فلسطین میں رہنا چاہیے دوسری جماعت ہوگی جو یہ کہے گی کہ ہمیں جرمنی میں یا روس میں رہنا چاہیے تیسری جماعت وہ جو کہے کہ ہمیں امریکہ میں رہنا چاہیے اب یہ جو مختلف جگہوں میں یہ رہتے ہیں بظاہر ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بیانات وغیرہ بھی دیتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ ساری جگہوں کے فائدوں کو لوٹنے کے لیے اس طرح تقسیم ہوئے ہیں اور کسی جگہ کو اپنے ہاتھ سے یا اپنے تسل سے جانے نہیں دیتے اور اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو تفریق ہے یہ ہمارے لیے غائب بھی نہیں اور اس کے ذریعے سے پوری دنیا کی قیادت ہمارے ہاتھ میں ہے نبی نشریاتی ادارے ہیں چینلز وغیرہ ہیں کہتے ہیں ان کے لیے ہم ایسی کوشش کر رہے ہیں کہ ان قریب سارے ہمارے کنٹرول میں آ جائیں گے اور پھر ہمارے عفادات ہی کے لیے ہم کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس پر یہ کنٹرول کر چکے ہیں کہتے ہیں یہ اگلی بات جو ہے یہ انتہائی فکر کی بات ہے دیگر اقوام کو مختلف قسم کے کھیل کود جنس پرستی منشیات عام محافظ فنون عام میں مشغول کر دیں گے تاکہ وہ ہماری مخالفت کے قابل نہ رہیں مختلف طرح کے کھیل کود مختلف طرح کے گیمز مفصد اور جنس پرستی ڈرگس وغیرہ نشے کی چیزیں اور عام محافظ وغیرہ فنون عام میں ان میں ہم ان کو اس طرح مشغول کریں گے تو وہ ان کاموں میں فضول کاموں میں لگ جائیں اور اس کے ذریعے سے پھر وہ ہمارے راستے میں رکاوٹ بھی نہ بنے اور ہماری مخالفت کے قابل بھی نہ رہیں دنیا میں جو چیز بھی لوگوں کی اجتماعیت کا ذریعہ بنتی ہے کہ لوگ اس پر جمع ہو سکتے ہیں تو اس طرح اجتماعیت کی تمام چیزوں کو ہم نے ختم کر دیں یونیورسٹیوں کا سلیبس بھی آہستہ آہستہ ہم نے اس طرح بنانا ہے کہتے ہیں کہ وہ پورے کا پورا یہودیوں کا تحفظ فراہم کر سکے اور اس میں بھی بہت بڑے بڑے جو پروفیسر ہوتے ہیں وہ زیادہ تر یہودی ہوتے ہیں بلکہ عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کو اسلام پڑھانے والے بھی یونیورسٹیوں میں یہودی ہوتے ہیں تو اب وہ کیا اسلام پڑھائیں گے اور کس طرح پڑھائیں گے کتنا زہر اس میں شامل کریں گے تو یہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے منعقد کریں گے اور دائرہ تشدد کو بڑھائیں گے میسونی جو ہے یہ بھی ان کی ایک اور تحریک ہے سہیونی تحریک کی طرح یہ ایک اور ان کی تحریک ہے اور اس میں زیادہ تر غنڈہ قسم کے بدماش قسم کے یہودی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بے دین دہری قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور کچھ ہوا پرس وغیرہ اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور اس میں جو انسان رکن بنتا ہے تو اس کی تین کیٹاگریاں ہوتی ہیں پہلے سب سے نیچے والے پھر دوسری اور پھر سب سے ہائی لیول تو جس کو اپنا یرکن بناتے ہیں تو اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس کو ایک ایسی جگہ دے جاتے ہیں کہ بالکل اندھیرا ہوتا ہے وہاں اچانک جب اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی جاتی ہے تو اس کے سامنے کھوپڑیاں پڑی ہوتی ہیں انسانوں کی اور اس کے اوپر تلواریں جو ہے وہ عید و دہی کھڑے ہوتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو دہشت زدہ کیا جائے خوفزدہ کیا جائے اور پھر اس کے بعد اس کو اپنا رکن بنایا جائے اور پھر اپنے مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا جائے تو یہ جی اس طرح کی تنظیم ہے تو مختلف جگہوں میں اپنے پروگرام بناتی رہتی ہے اور اس علاقے کے جو لیڈر ہوتے ہیں تو زیادہ تر ان کو اس میں انوائٹ کرتی ہے اور ان پروگراموں کے ذریعے سے پھر آگے اپنے مشن پر جاتی ہے تو اس طرح کے پروگرام معصونی پروگرام تو یہ جی محافل کے نام سے یہ منعقد کرتے رہتے ہیں آخر میں کہتے ہیں کہ ہمارا مشن یہ کہ پوری دنیا پر قبضہ کریں گے اور یہودیت کے علاوہ باقی جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب کو ختم کر دیں گے یہ ہے سہیون تحریک اس کے بارے میں کچھ کتابیں جزور البلا عبداللہ اطل التل المقطیہ سہیونیہ پھی غزل عالم الاسلامی برتكو لات سي ان الغفور العطار الاقوال الخفية والام فرائي مؤامره السهيونيه على العالم احمد ابو الغفور العطار السهيونيه في ربيبهها اسرائيل العالمية العالميه عباس محمود العقاد وهذه هي السهيونيه اسرائیل کوہین اسرائیل عبداللہ جورجی وغیرہ تو اس موضوع پر اور بھی اس طرح کی کتابیں ہیں جن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے یہ بحث آپ کی پوری हो جی بازو کی اور ڈرانے کے لیے ہوں ان پر تو ذریعے سے عام ہی کیا جاتا ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے لیکن جو باتیں سچ ہیں اور جن میں واقعی کامیاب ہو چکے ہیں یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اس وقت हो ہو گئی ہیں جب کہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے اس سے नहीं थी لیک यहां خود یہاں برطانیہ وغیرہ کا بھی رول ہے کہ کسی بات کو جب شروع میں منصوبہ بنائے جاتے ہیں تو پچاس سال تک اس کو سیکرٹ رکھا جاتا ہے اس کے بعد پھر اوپن کر دیتے ہیں کامیابی کے ان سب کے